ونشد نشدن سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعانہ و مولانا بعد ابد و من الشيطان فاعد بسم الله الرحمن بسم اللہ الله الرّحیم وتعالى اللہ سبحان ہو تعلیٰ یادینہ بالعقود وقال الله اُُ وتعالى و اوف إن انََََََََََََََََََََ كان کا وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ عزیزان گرامی آج کا دن آج کی تاریخ اس مملکتِ خداداد میں بسنے والوں کے لیے مسلمانانِ برے صغیر کے لیے ایک بڑا اہم دن اور ان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سنگ میل ہے مسلمان ہند نے آج سے ستہتر سال اٹھہتر سال پہلے ایک جگہ جمع ہو کر یہ عہد کیا تھا کہ چونکہ حالات مسلمان بر صغیر کے لیے ہندوستان کی مجموعی فضا کے اندر اللہ جل شاہوں کی بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے موافق نہیں ہے اس لیے ہندوستان کے مسلمان اپنے لیے ایک الگ اراضی اور ایک الگ زمین کے ٹکڑے کا مطالبہ کرتے ہیں جس پر وہ اللہ جل شاہوں کی بندگی کا حق ادا کر سکیں اس بات کی بنیاد پر اس ضرورت کے احساس پر اس سرزمین کو کا ایک ٹکڑا لینے کے اوپر جس سرزمین پر آٹھ سو سال سے مسلمان حکومت کر رہے تھے اس کے ایک پانچویں حصے پر قناعت کرنے پر اسلامیان ہند راضی ہوئے اس شرط پر یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ آپ کا گھر ہو چھ کنال کا اور اس پر کوئی شخص قابض ہو جائے اور آپ اس سے اس سودے پر راضی ہو جائیں کہ ایک کنال مجھے دے دو باقی میں تمہارے لیے چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ اس ایک کنال پر مجھے میرا اختیار دے دو تو ہمارا تقسیم ہند کے اوپر مسلمان بر صغیر کا راضی ہونا ایسے ہی تھا انگریز اس خطے میں آیا تھا اور بہادر شاہ ظفر کو معذول کر کے مسلمانوں سے حکومت لی تھی اور جاتے ہوئے اس نے یہ طے کیا کہ یہ ملک تقسیم ہوگا پانچواں حصہ مسلمانوں کو دیا جائے گا اور مسلمانوں کو دیا جانے والے حصے کی جغرافیائی تقسیم ایسے ہوگی کہ آدھا پاکستان ایک طرف ہوگا اور باقی آدھا پاکستان پورے ہندوستان کو پار کر کے دوسری طرف ہوگا اور مسلمان اس پہ اس شرط پر راضی ہوئے اس بات پر راضی ہوئے اس پر کہ اگر ہمیں ایک چھوٹے ٹکڑے کے اوپر بھی اللہ جل شانوں کا نظام قائم کرنے کی مہلت مل جاتی ہے اللہ جل شانہ کا نظام قائم کرنے کی سعادت مل جاتی ہے تو باقی زمین سے ہم دستبردار ہوتے ہیں باقی پورے ہندوستان سے ہم دستبردار ہوتے ہیں یہ تو ایک شرع مسئلہ ہے کہ کیا مسلمان اس ز... اسلامی سرزمین سے دستبردار ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے اسی بنیاد پر پاکست ہندوستان کی تقسیم پر علما میں اختلاف اور احادیث بعض ایسی موجود ہیں کہ اگر عرض اسلام پر عرض اسلام کا مطلب جس سرزمین پر اسلام رہا ہو کسی بھی دور کے اندر ایک بالشت برابر عرض اسلام اسلام کے قبضے میں آنے کے بعد اگر دوبارہ کفر کے قبضے کے اندر جاتی ہے تو مسلمان مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے اپنی اس سرزمین کو آزاد کرانے کے لیے اسی وجہ سے ہندوستان کے بر کے بہت بڑے بڑے نام اور بعض بہت بڑے بڑے علماء تقسیم ہند کے قائل نہیں تھے اور اس پہ راضی نہیں تھے وہ ایک اجتہادی اختلاف تھا اگرچہ ان حضرات کے سرخیل یا ہندوستان کو متحد رکھنے کی سب سے بڑی جو شخصیت شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین حمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ تقسیم ہند کے قائل نہیں تھے لیکن جب پاکستان بن گیا اور ہندوستان کی تقسیم ہو گئی تو انہوں نے اپنا وہ شہر آفاق جملہ کہا کہ مسجد جب تک بنی نہ ہو اس وقت تک اختلاف ہو سکتا ہے کہ مسجد یہاں بنے یا نہ بنے لیکن جب مسجد بن جائے تو روئے زمین کے تمام مسلمانوں کے اوپر اس کی حفاظت فرض ہو جاتی ہے تو انہوں نے پاکستان کو اپنے اشتہادی اختلاف کے باوجود وہ ذات یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں پورے بر کا مطالبہ انگریزوں سے کرنا چاہیے کہ انگریز ہم سے نے ہم سے پورا بر لیا ہے وہ ہمیں پورا بر صغیر واپس کر کے جائے اس کو ہمیں تقسیم کر کے جانے کا کوئی حق نہیں ہے یہ ان حضرات کی رائے تھی جس سے مسلمانوں کی ایک دوسری جماعت کو مسلمانوں کے ایک دوسرے پورے بڑی جماعت کو ایک گروہ کو بہت سارے علماء کو ان کو بھی اس سے اختلاف تھا اور یہ دو آرا اس زمانے کی بہت معروف ہے جن حضرات نے وہ دور دیکھا ہے یا اس کے قریب کا دور دیکھا ہے وہ اس کی تفصیلات سے واقف ہوں گے میں نے آپ کے سامنے تین آیتیں پڑھی ہیں اور ان تینوں آیتوں کا کتاب آج کے دن کے حوالے سے پہلی آیت سورہ معاہدہ کی پہلی آیت ہے لج اللہ شان فرمایا کہ وہ اوفو بالعقوت یا یو لدینہ منو اوفو بالعقوت اے اہل اے ایمان والو اپنے عہد پورے کرو جو عہد تم کرو اللہ اللہ شانو کے ساتھ جو عہد تم کرو لوگوں کے ساتھ اس کو پورا کرو دوسری آیت آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی پڑھی وہ بھی اسی مفہوم کی ہے کہ اللہ شاہ نے فرمایا کہ اوف و بلا کہ عہد پورے کرو ایفائے عہد کرو ان اللہ دقان مسعلہ اچھی طرح جان لو اور یاد رکھو کہ عہد کے بارے میں آخرت کے اندر پوچھ ہوگی پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے عہد کتنا پورا کیا اور نہیں کیا تیسری آیت میں نے آپ کے سامنے سورت تکاسر کی آخری آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم م نت الم ادن کہ قیامت کے اندر ہم تم لوگوں سے ضرور بز ضرور تین تاقیدات ہیں ان تین تاقیدات کا اگر ترجمہ اردو میں کیا جائے تو آپ تین دفعہ ضرور لگائیں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں تم سے ضرور بز ضرور ضرور ان نعمتوں کے بارے میں پوچھوں گا جو نعمتیں میں نے تم لوگوں کو عطا کی اس نعمت کے اندر آزادی سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہو سکتی ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان کی دولت عطا فرمائے اس کے بعد اگر کوئی نعمت ہے کسی مسلمان کے لیے تو وہ آزادی کی نعمت ہے. کیونکہ اس آزادی ہی کی وجہ سے وہ ایمان کے تقاضے پورے کر سکتا ہے ایمان اس سے کچھ تقاضے کرتا ہے ایمان اس سے کچھ چیزیں مانگتا ہے وہ چیزیں اور وہ تقاضے انسان اس وقت صحیح معنوں کے اندر پورے کر سکتا ہے جب وہ آزاد ہو غلام کا تو اپنے اوپر اختیار نہیں ہوتا غلام کا تو اپنے اوپر تصرف نہیں ہوتا وہ اللہ رب العالمین کی بندگی کی بجائے انسانوں کی بندگی کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور انسان اس کو جیسے چاہتے ہیں چلاتے ہیں تو اللہ جل شاہ نوں نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی اور یہ آزادی کی تحریک اور یہ ملک کا قیام اور جسا میں نے عرض کیا کہ اس حصے کے اوپر اکتفا یہ صرف اور صرف اس بنیاد پر ہوا کہ ہمیں ہم نے یہ کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. وہ نعرے پورے ہندوستان کے اندر گونجے بڑے پیمانے کے اوپر قربانی دی گئی آپ ذرا کبھی ان لوگوں کی قربانی کا اندازہ لگائیں جو پنجاب سے ہندوستانی پنجاب سے اور یو پی اور ان علاقوں سے کس طریقے کے ساتھ لوگ ہجرت کر کے پاکستان پہنچے کبھی وہ داستانیں سنے کلے جا پٹتا ہے انسان کا کیا کیا چیزیں چھوڑی گئیں کتنی بڑی قربانی مالی قربانی دی گئی زمینیں چھوڑی گئیں جائیدادیں چھوڑی گئیں اپنے پرکھوں کی قبریں چھوڑی گئیں اپنے آبا و اجداد کے مساکن چھوڑے گئے اپنی صدیوں کی تاریخ چھوڑی گئی اس اس بنیاد پر فقط کہ ہم ایک ایسی سرزمین کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر اللہ کا نظام نافذ ہوگا جہاں پر لا الہ الا اللہ کا جھنڈا بلند ہوگا اس بنیاد کے اوپر قربانیاں دی گئیں کچھ تو خون ہوا کتنے لوگ اس کے اندر شہید ہوئے کتنی عورتوں کی عصمتیں لٹیں کیا کیا کچھ وہ ایک ایسی دل داستان ہے کہ انسان سنائے اور سنے تو کلیجہ منہ کو آئے لیکن یہ تھا سارا کا سارا اسی لا اللہ کی بنیاد پر ہم اس ملک میں آئے تو اس ملک کو جس نام پر لیا گیا تھا حقیقت یہ ہے کہ اس کی تیاری نہیں تھی ملک تو حاصل کر لیا تھا یہ ایسے جیسے پلاٹ تو آپ لے لیں لیکن اب آپ کے پاس انجینئر بھی نہ ہو آپ کے پاس آرکیٹیکٹ بھی نہ ہو آپ کے پاس مستری بھی نہ ہو مہمار بھی نہ ہو مزدور بھی نہ ہو ہم نے ملک لینے کے بعد اس کی میں اقتدار جن لوگوں کے حوالے کی یا جو لوگ اس کے اوپر فورن ہی پہلے دس پندرہ سالوں کے اندر آپ دیکھتے چلے جائیں تو کیا ان لوگوں کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد تھی کہ وہ اس ملک کو کلمہ طیبہ الہ الا اللہ کے سانچے کے اندر ڈھال سکتے کیونکہ وہ سارے کے سارے تو بیشتر لوگ اس میں سے وہ اسی نظام کے کے کی پیداوار تھے ان کی اکثریت جس نظام سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی اور ایک بات میں آپ کو عرض کروں اور آپ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے اس بات کی تائید کریں گے کہ اس خطے سے رخصت ہوتے ہوئے انگریز ایک اطمینان اور تسلی کے ساتھ گیا تھا کہ یہ دونوں ملک ہندوستان بھی اور پاکستان بھی میرے بنائے ہوئے نظام کے شکنجے سے باہر نہیں جائیں گے اسی لیے جب پاکستان بنا تو پاکستان کا پہلا چیف جسٹس بھی انگریز تھا پاکستان کا پہلا آرمی چیف بھی انگریز تھا دونوں اہم ترین ادارے ان کے انہوں نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھے کچھ وقت کے لیے انہیں اس بات کا پورا اطمینان چاہیے تھا کہ یہ مملکت کسی حقیقی آزادی کی طرف اپنا سفر نہ کر سکے جس نعرے کی بنیاد کے اوپر جس پر یہ راضی ہوئے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کی طرف پاکستان کا سفر روز اول سے اس کا اس کو وہ رستہ اور وہ ہدف اس کو نہ مل سکے اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا ان اتنی طویل مدت ہے یہ 71 سال ہونے کو آئے ہیں آج اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم نے اس پہ کیا پیش رفت کی یقینا کچھ اچھے کام بھی اس ملک میں ہوئے ہیں لیکن وہ عوامی سطح کے اوپر ہوئے ہیں سرکاری سطح پر پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں کہ حکومتوں نے اس کے اندر کیا کیا سوائے ان اقدامات کے جو شدید ترین عوامی دباؤ اور پریشر کے اوپر کیے گئے ہوں جیسے ختم نبوت کی تحریک تھی ہمارے استاد شیخ الاسلام مفتی محمد عقی عثمانی صاحب کل پیغام پاکستان کی ایک تقریب تھی کراچی میں پرسوں وہ جو ایک مشترکہ فتویٰ دہشت گردی کے خلاف علماء نے دیا ہے اس کے حوالے سے اس میں کہہ رہے تھے کہ میرا طویل تجربہ حکومتوں کے ساتھ رہا ہے اور میں معذرت کرتا ہوں اس صاف گوئی پر لیکن آپ کو کہوں کہ میں نے حکومتوں کا یہ معاملہ وہ پاکستان کے سب سے طویل عرصے تک سپریم کورٹ کے جج رہنے والی شخصیت ہیں سترہ سال سپریم کورٹ کے جج رہے تو کہتے ہیں کہ میرا تجربہ حکومتوں کے ساتھ یہ ہے کہ حکومتیں وہ مطالبہ جو جتنا بڑا جوتا لے کر آئے حکومت سے اپنا مطالبہ منوانے کے لیے اسی کے آگے حکومت سر تسلیم خم کرتی ہے خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ نیکنیتی کے جذبے کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ آئین اور دستور کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ انہیں جتنی بھی تجاویز پیش کریں وہ ان کی مسکراہٹوں اور مسافوں کی نظر ہو جاتی ہیں حقیقت کے اندر کوئی چیز بھی وجود کے اندر نہیں ہاں کوئی جوتا لے کر آئے کوئی روڈے بلاک کرے کوئی دھرنا دے کوئی کھڑا ہو جائے کسی چیز کے اوپر نظام زندگی کو معطل کر دے زندگی کا, کا دھارا روک دے پھر وہ اس مطالبے کے اوپر فوراً آ جائیں گی اور جیسا مطالبہ چاہے دستوری ہو یا غیر دستوری ہو اس کو تسلیم کریں گی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ہم اس نظام کا حصہ ہیں اس سفر کا اس کا آپ مختصر کیجئے جو دور گزرا انیس سو سے لے کر انیس سو تہتر تک دستور بنتے رہے ہٹتے رہے جمہوری حکومتیں برطرف ہوتی رہیں فوجی عامریتیں آتی رہیں اور ہم کسی ہمارے پڑوس کے اندر دوسرا ملک بھی تھا وہ ایک ہی دن ہم آزاد ہوئے تھے وہاں کبھی فوجی عامریت نہیں آئی ان کا نظام کبھی اپنے ڈی ٹریک نہیں ہوا جس نظام کے تحت وہ چاہ رہے تھے ایک سفر ان کا چل رہا تھا ہمارے ہاں اکھاڑ پچھاڑ چلتی رہی انیس سو تہتر وہ سال ہے جس کو اس اعتبار سے بہت بڑی تاریخی حیثیت حاصل ہے کہ ایک متفقہ دستور کے اوپر پوری قوم متفق ہو گئی عجیب بات یہ ہے کہ دستور تیار کردہ ایک سیکولر جماعت کا تھا جو سیکولر ہونے کی مدعی ہے لیکن اس دستور کو علماء کی بھی حمایت حاصل تھی اور تمام مکاتب فکر کی حمایت اس کو حاصل تھی اس کی اسلامی دفعات اس کے اندر ایسی شامل تھی کہ جن دفعات کے اوپر اگر عمل ہو جاتا تو ہم وہ پاکستان کو ایک اسلامی مملکت بنانے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو جاتا اگر ان دفات پر عمل ہو جاتا کتنا عرصہ بیت گیا آج انیس سے آج پورے پینتالیس سال گزر گئے پینتالیس ہو گئے نا انیس سو سے لے کے آج تک پینتالیس سال گزر گئے اور ہماری اس دستور کے اوپر پیش رفت کیا ہے آپ ذرا اس کی اسلامی دفعات کو دیکھیں اور یہ ایسا شاندار دستور ہے کہ روئے زمین کے اوپر کسی اور اسلامی مملکت کا ایسا دستور آپ کو نہیں ملے گا جس میں اتنی وضاحت اور سراحت کے ساتھ اسلامی نظام کو اسلامی طرز کو اللہ جل شانوں کی حاکمیت اعلیٰ کو اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو حتیٰ کہ یہ واحد دستور ہے جس نے مسلمان کی تعریف کی ہمارے دستور میں ایک مسلمان کی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ مسلمان کس کو کہیں گے اور ہمارے دستور کے اندر ختم نبوت کی دفعات شامل ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بغاوت کرنے والے کو کافر قرار دیا گیا اور اس کا وہ ابتدا اس شروع اس کا جو آرٹیکل ون ہے وہ اس پر ہے کہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ اسلامی کا لفظ اس کے ساتھ نام کا حصہ بنایا گیا ہے کہ پاکستان اور اسلام کو ایک دوسرے کے ساتھ جدا نہ کیا جا سکے اس لیے اس کے نام کو صرف پاکستان نہیں رکھا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا گیا ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے ملک کے سیکولر اور لبرل حلقوں کا یہ بہت بڑا مطالبہ ہے کہ پاکستان کے نام کو صرف پاکستان رکھا جائے یا عوامی جمہوریہ پاکستان کہا جائے جس دنیا کے بہت سارے ممالک کا نام ہوتا ہے کہ عوامی جمہوریہ پاکستان کہا جائے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام کیوں رکھا گیا یہ بھی اس عوامی مطالبے کا جو عام ایک عوام الناس کے اندر ایک اس حوالے سے ایک ایک مطالبہ اور ایک شعور پایا جاتا تھا یہ اس کا نتیجہ تھا آرٹیکل ٹو نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا مملکتی مذہب اسلام ہوگا پاکستان کا مملکتی مذہب کا مطلب کیا ہے یہ ریاست مسلمان ہے حکومت کی بات نہیں ہو رہی ایک حکومت ہوتی ہے ایک ریاست ہوتی ہے حکومتیں آتی جاتی ہیں ریاست جس جس پر یہ پورا ملک قائم ہے تو ہمارا آرٹیکل ٹو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا مملکتی اور ریاستی اور سرکاری مذہب جو ہے وہ اسلام ہے اس کے بعد ٹو اے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ قرارداد مقاصد کو پاکستان کے آئین کا حصہ بنایا گیا ہے اہم ترین حصہ بنایا گیا ہے جس کو کسی پارلیمنٹ کی کسی کسی قرارداد سے اس کو منسوخ بھی نہیں کیا جا سکتا یہ وہ لازمی جز ہے پاکستان کے آئین اور دستور کا اور اس قرارداد مقاصد کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اور اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ جل شانو کا ہے یہ ویسے جمہوریت کے اندر جو عام جمہوریت کی تعریف کی جاتی ہے اس کے اندر حاکمیت اعلیٰ یا اقتدار اعلیٰ انسان کے پاس سمجھا جاتا ہے یہ ہمارے اس دست... جمہوریت کے اندر اسلام کی پیوند کاری آپ کہہ لیں اس کو یا اس کا ایک اسلامک ورژن کہہ لیں اس کو مغربی جمہوریت سے ہٹ کر جو پاکستان کی اسلامی جمہوریت کا سب سے اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے اور جس کا تعلق عقیدے سے ہے کہ ہم نے یہ دستور کے اندر یہ تسلیم کیا ہے اور آئین کے اندر یہ تسلیم کیا ہے کہ اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت اعلیٰ اللہ جلشانہ کے پاس ہے اور انسان اس حاکمیت کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق استعمال کریں گے کسی کے پاس حکومت آئے گی تو وہ حکومت اللہ جل شانو کی امانت سمجھ کر اللہ جل شانو کے احکامات کے مطابق استعمال کی جائے گی ہمارا دستور اس بات کو انشور کرتا ہے ہمارے دستور کا جو آرٹیکل 31 ہے وہ اسلامی طریق زندگی سے متعلق ہے 1973 کے آئین کا وہ یہ کہتا ہے کہ مملک ریاست کی یہ ذمہ داری ہے اب آپ ان ذمہ داریوں کو دیکھیں جو دستور میں لکھی ہیں اور اپنے پینتالیس سال کی کارگزاری کو دیکھیں کہ ان پینتالیس سالوں میں ریاستوں نے ریاست نے اور آنے والی حکومتوں نے اس کے اوپر کتنا عمل کیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ریاست کی یہ داری ہے کہ مسلمانہ نے پاکستان کو انفرادی اور اجتماعی طور پر یعنی نجی طور پر بھی اور معاشرتی اور اجتماعی طور پر بھی اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق اور قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کے لیے جو ماحول احوال اور جو چیزیں درکار ہیں ریاست اس کو فراہم کرے گی یعنی ریاست وہ ماحول بنائے گی جس سے اسلامیان پاکستان مسلمانان پاکستان اپنی زندگیاں انفرادی اور اجتماعی طور پر اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی یہ آرٹیکل ہمارا 31 اس کی ذیلی دفعات اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں اسی آرٹیکل 31 کی جو ذیلی دفعات ہے اس میں آگے چل کے کہا جاتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم لازمی قرار دی گئی ہے اس لازمی تعلیم کے ساتھ ہم نے جو کیا اور جس قسم کی اسلامیات پڑھائی اور جس درجے کے اوپر پڑھائی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی تعلیم 1973 کے اندر لازمی قرار دی گئی تھی اور اب جا کر دو ہزار سترہ کے اندر اس کا قانون پاس ہوا ہے کہ ناظرہ اور ترجمہ قرآن پاک کا جو ہے وہ پڑھایا جائے گا لیکن یہ قانون بھی صرف بائیس اٹھارہویں ترمیم کی وجہ سے صرف وفاقی دارالحکومت اور اس کے منسلک علاقوں کے لیے ہے صوبوں کا اختیار صوبوں کو جا چکا ہے وہ صوبائی اسمبلیاں اپنے قوانین خود پاس کر کے خدا جانے کب یہ پینتالیس سال سے دستور میں لکھی ہوئی اس شق پر عمل کریں گے کہ قرآن کی تعلیم لازمی ہے اس پر عمل نہیں ہوا پینتالیس سالوں اس کے بعد لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ عربی سیکھنے کی حوصلہ افزائی یہ بھی دستور میں لکھا گیا کیونکہ قرآن کی زبان عربی ہے تو ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی کا ماحول پیدا کرے گی جو لوگ عربی سیکھنا چاہیں اس ملک میں کوئی بھی کھڑا ہو جائے کہ میں عربی سیکھنا چاہتا ہوں اور کیونکہ میں قرآن سمجھنا چاہتا ہوں تو یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس کے وسائل فراہم کرے اس کے لیے ماحول اور فضا بنائے آرٹیکل 37 ہے اس کی ذیلی دفعات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ریاست کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ اس ملک کے اندر عصمت فروشی یعنی ہر قسم کی حیا باختگی قمار بازی جوئے بازی کے ساری چیزیں نشہ آور ادویات فحش ادب لٹریچر اور فحش اشتہارات کی طباعت کی روک تھام کرے گی اب آپ بتائیں اس قانون کی دفات پر ہمارے یہ سائن بورڈس ہمارے دستور پر تمانچہ مار رہے ہیں یا نہیں مار رہے ہیں؟ دستور میں لکھا ہوا ہے کہ فحش اشتہارات اور فحش لٹریچر اس زمانے میں چونکہ انٹرنیٹ شاید نہیں تھا تو انٹرنیٹ کی فحاشی دستور کے اندر نہیں آئی ہے لیکن ظاہر بات ہے جب وہ نشر و اشاعت کے تمام ذرائع آ گئے ہیں تو اس کے اندر انٹرنیٹ کی فحاشی بھی اس کے اندر داخل ہے اور ہر قسم کی جوئے بازی قمار بازی نشہ آور چیزیں ساری کی ساری اور اسمت فروشی کے سارے کے سارے دھندے اور اڈے اس کو ختم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے آرٹیکل سینتیس کے اندر شراب کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ پوری ریاست میں کہیں پر بھی کوئی مسلمان یعنی وہ موقع نہ ہو کہ وہ شراب پی سکے اس تک شراب پہنچ سکے اور اس کے بعد آرٹیکل 38 ہے اور اس کے الفاظ آپ سنیں کیا ہے 1973 میں کیا کہا گیا تھا کہ سود کو ربا کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے ریاست ختم کرے گی جتنی جلدی ہو سکے 45 سال ہو گئے اور ابھی وہ جلدی نہیں آئی ہے ہماری اور کیسے آئے گی جب 1999 میں سپریم کورٹ کے بینچ نے فیصلہ دے دیا سود کے خلاف الائڈ بینک اس کے خلاف سپریم کورٹ میں چلا گیا ایک سال کی محلت دی حکومت کو پانچ رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کی تاریخ کا سب سے طویل فیصلہ گیارہ سو صفات پر لکھا ہوا فیصلہ سود کے خلاف جس کا ایک بہت بڑا حصہ شیخ الاسلام جسٹس محمد تقی عثمانی صاحب کے دستے مبارک کا لکھا ہوا ہے اس اس وقت وہ شریت اپلیٹ بینچ کے ممبر تھے سپریم کورٹ کے اور اس میں کہا گیا کہ سود ختم کیا جائے تو ایک سال کی مہلت دی گئی اس کے بعد از از از از الائٹ بینک کی درخواست کے اوپر دوبارہ اس ریویو میں گئی اور دوبارہ اس کی دیکھیں بدنیتی دیکھیں کہ اس کو دوبارہ سننے سے پہلے اس کیس کو جسٹس تقی عثمانی صاحب کو شریعت تبلیٹ بینچ سے نکال دیا گیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو کلادم قرار دے کر یا فیصلے کو ختم کر کے واپس وفاقی شریع عدالت کے پاس بھیج دیا اور یہ کیس اب گزشتہ انیس سالوں سے سڑ رائے شریعت عدالت کے اندر پڑا ہوا کوئی اس کو اس کا پوچھنے والا نہیں یہ اللہ جلّہ کے ساتھ ایک دھوکہ اور مذاق ہے یا نہیں ہے کہ ہم قوانین کے اندر یہ چیزیں لکھیں گے دستور کے اندر اس بات کو اس کو لکھیں گے اور جب وہ چیز عملی طور پر آئے گی میں نے اس کے اوپر جب یہ ابھی شرح میں کسی نے پیچھے لگے ان کے دوبارہ اس کی دستباعت شروع ہوئی سماعت شروع ہوئی اس کی تو سماعت کہاں سے شروع ہو رہی ہے تو وہ کہا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ لوگوں کو بلاؤ مجھے بھی اس کے لیے کہا گیا کہ آپ بھی آئیں عدالت کی معاونت کے لیے اور آ عدالت کو یہ بتائیں کہ سود کی تعریف کیا ہے یعنی ابھی ہم 71 سال ہمیں ہو گئے ہمیں یہ نہیں پتا کہ سود کی تعریف کیا ہے گیارہ سو صفحات کا فیصلہ جس میں سود اپنی تمام تفصیلات سمیت سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے اب ہم سے شرع عدالت پوچھ رہی ہے کہ آپ آئیں اور بتائیں کہ سود کی تعریف کیا ہے میں نے تو جانے سے معذت کی اور میں نے اس کے اوپر ایک ٹی وی چینل نے اس دن مجھے بیپر پر لیا تو میں نے زور و شور سے اپنی بات کی وہ انہوں نے ساری کاٹ دی کہ کہیں توہین عدالت کا مرتکب نہ ہو جائے ٹی وی چینل وہ میری جب گفتگو نشر کی تو وہ دس منٹ کی گفتگو دو منٹ کی تھی باقی آٹھ منٹ کاٹ دیے تھے اس میں سے تو اس پر ہم اس بحیثیت قوم اور ہمارے حکمران اس بات کے اوپر غور کریں کہ اللہ جلشانو کے ساتھ اور دین کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس زمانے کے ہندوستان کی گلیوں اور کوچوں کے اندر یہ نعرے لگائے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہم نے کتنا مذاق کیا اور کرتے چلے آ رہے ہیں اکہتر سالوں سے ہم نے کہیں پر یہ سنجیدگی نہیں دکھائی کہ ہم اس مملکت کو واقعتاً اسلام کے نظام میں ڈھالنا چاہتے ہیں ہم واقعی چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا نظام حکومت ہماری عدالتیں ہمارے دستور کی تمام آئینی دفعات یہ سب کی سب چیزیں واقعتاً یہ نافذ ہو سکیں اور مسلمانوں کا یہ قدیم ترین مطالبہ ان کا یہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں کہ وہ اس ملک کے اندر اسلام کا نظام دیکھ سکے اس پر بھی ہم ہمیشہ حکومتوں کو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نفاذ اسلام کی جو جس کو ہم غیر شرعی طریقے سمجھتے ہیں بندوق اٹھا کر جو شریعت کے نفاذ کی کوششیں ہوئی ہیں وہ اسی لیت لال کا نتیجہ ہے جب آپ کسی کو صحیح آپ دستوری طریقے سے آپ نہیں کرتے آئنی طریقوں کو آپ نہیں مانتے کسی سادگی اور شرافت کے ساتھ آپ نہیں مانتے تو اس کا رد عمل اس طریقے سے اٹھے گا جس طریقے سے آپ کے چاروں طرف اٹھا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر لوگ ہماری نوجوان نسل آج مشتعل نوجوان ہم سے یہ پوچھتے ہیں ہم جو لوگ دستور اور آئین کی بات کرنے والے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کیسا دستور اور کیسا آئینہ آپ لوگ ہمیں کیا پٹیاں پڑھا رہے ہیں اکہتر سال سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں ہم یہ حکومت سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ ہم ان جذباتی نوجوانوں کو کیا بتائیں ہمیں کوئی بات ہمیں سمجھائیں ہم ان کو کیا بتائیں کہ کس طرح اسلام آئے گا جو آنے کے جو طریقے تھے جو دستور میں تھا جو پرامن طریقے تھے جو پرامن جد اس کا حشر تو آپ نے یہ کیا اکہتر سالوں کے اندر آپ نے ان سب لوگوں کو شرمسار کیا اپنے ساتھ جو آئین اور دستور کی بات کرتے تھے ان سب لوگوں کو اپنی نئی نسلوں کے سامنے شرمسار کیا ان کے پاس کہنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے ان کے پاس ان کو سمجھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے آپ کے اس غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے آپ کی اس بدیانتی کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آپ کے دھوکوں کی وجہ سے تو آج ہم جب اس 23 مارچ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ہمیں ان سارے عہود پر ان عہدوں پر ان وعدوں پر جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے تھے اور جس کو دستور سے زیادہ بڑا عہد کیا ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیں مسلمان کی جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ قسم ہوتی ہے جب وہ کھاتا ہے دستور کسی قانون اور دستور سے بڑی چیز آئین سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے جب آپ اس کے اندر لکھ دیں ایک بات کو اس کے بعد آپ اس پر عمل نہ کریں اور صرف یہ نہ کہ عمل نہ کریں اس کے عمل کے رستے میں رکاوٹیں ڈالیں باقاعدہ جیسے میں نے سود کے کے انسداد کے قانون کے بارے میں عرض کیا باقاعدہ اس کے رستے کے اندر رکاوٹیں اور اتنا طویل اتنا طویل اس کو کرنا اس کو کرنا دیکھیں آپ خود سوچیں ننانوے کے اندر سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے آج ہم دو ہزار اٹھارہ کے اندر ہیں اور اس کے کا کوئی پرسانے حال نہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اسی سرد خانے کے اندر پڑا رہے کوئی اس کے بارے میں نہ پوچھے اس پر ہمیں یہ دن جب بھی آئے گا تو ہمیں یہ چیزیں یاد کرنی چاہیے اور یہ حکومتوں کی ہمارے دستوری اداروں کی اس نااہلی کے اوپر ہمارے پاس ان کے لیے صفائی پیش کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے اور عوام الناس نے اپنے طور پر پاکستان کے اندر الحمدللہ دین کے جتنے مظاہر موجود ہیں کی دین کی جتنی تحریکیں موجود ہیں آپ سے میں اگر صحیح معنوں کے اندر پوچھوں تو آپ بتائیں کہ اس کے اندر حکومت کا رول کیا ہے اگر پاکستان کے اندر آج مدارس موجود ہیں جن کے علم پر لوگ اعتماد کرتے ہیں دیکھیں حکومتوں نے کہا کہ مدرسہ سرکاری ہونا چاہیے تو ایک ماڈل دینی مدارس کے نام سے سرکاری مدارس بنائے گئے کروڑوں روپئے کے خرچے سے کہا کہ سرکاری مدرسہ ہوگا فرقہ واریت سے بالا ہوگا تمام پاکستانیوں کا ہوگا جو اچھی اچھی باتیں جیسے یہ لوگ کرتے ہیں ابھی آپ جا کر دیکھیں کہ ان ماڈل مدارس میں کیا ہو رہا ہے اس پر ایک آرٹیکل آیا تھا کہ وہاں پر اس کے کمروں کے اندر ایک زمانے میں کتوں نے بچے دے دیے ہیں اور بلیوں نے بچے دے دیے ہیں اور کروڑوں روپے کا وہ جو روپے جو حکومت کے لگے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس میں کون آیا پڑھنے کے لیے کہاں گئے وہ علماء جو اس تیار کیے کچھ <تصفح> بھی نہیں تھا انیس سو تہتر کے آئین کے اندر کہا گیا کہ اسلامی دستور سازی کا طریقہ یہ ہوگا کہ اسلامی نظریاتی کونسل بنے گی اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر تمام مکاتب فکر کو نمائندگی دی جائے گی اور اس کے اندر بڑے بڑے چنیدہ اہل علم لیے جائیں گے اور وہ درپیش مسائل کے اوپر متفقہ شرعی فیصلہ یا فتویٰ وہ صادر کریں گے اور وہ پارلیمنٹ میں جائے گا اور پارلیمنٹ اس کو منظور کر کے دستور کا حصہ بنائے گی پینتالیس سالوں میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہو سکا ایک کیس بھی اسلامی نجاتی کونسل کا پارلیمنٹ سے پاس نہیں ہو سکا کہ جو آپ کے آپ اس کو دیکھ سکتے وہ پینتالیس سال سے ایک فورم بنا ہوا ہے اس کے اندر اپنی مرضی سے لوگوں کو لیا جاتا ہے کبھی آپ جن لوگوں کو لیا جاتا ہے ان کا پروفائل بھی دیکھ لیں جس میں لکھا کیا گیا تھا کس سطح کے لوگ لیے جائیں گے اور وہ ہماری سیاسی بندر بانٹ کا وہ بھی شکار ہو گیا جس کو راضی کرنا ہو جس جس کی خوشنودی حاصل کرنی ہو جس کو چپ کرانا ہو جس کو کوئی جھنجھنا پکڑانا ہو اس کو آپ کونسل کا بنا دیں تو یہ غیر سنجیدگی اور یہ اللہ شانو کے ساتھ جو ہم نے عہد کیا ہے اس کا توڑنا یہ ہمارے حق کے اندر کوئی نیک شگون نہیں ہے نہ اس مملکت کے حق میں نہ ریاست کے حق میں نہ اسلامیہ پاکستان مسلمانہ نے پاکستان کے حق کے اندر ہمارا ہمارے ذمہ کم سے کم ایک عام آدمی ہونے کی حیثیت سے میں اور آپ عام لوگ ہیں ایک عام آدمی ہونے کی حیثیت سے کم سے کم ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں یہ یاد دلاتے رہیں ان کو یہ یاد دلاتے رہیں ان کو کہ یہ اسلامی پاکستان ہے یہ جو صاحب ابھی حکومت سے سبکدوش ہوئے انہوں نے تین دفعہ اپنے بیانات کے اندر کہا کہ پاکستان کے مسلمان پاکستان پا پورا پاکستان اس ملک کو لبرل بنانے کے اوپر متفق ہو چکا ہے یہ کب اتفاق ہوا ہے لبرل بنانے کے اوپر تین دفعہ ان کا یہ بیان آیا اور جب یہ لوگ حکومتوں سے اتر جاتے ہیں تب ان کو اسلام یاد آ جاتا ہے پھر آپ ان کے بیانات کے اندر سنے تو اسلامی چیزیں آئیں گی اور جب یہ اقتدار کے اندر ہوتے ہیں اس وقت یہ اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ بیانات دیں گے جو مسلمانوں کے کلیجے کے اوپر چھری کی طرح چلتے ہوں کہتے ہیں پورا پاکستان متفق ہو گیا اس بات کے اوپر کہ اب پاکستان تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کیا چیز ہے جو آئین کے اندر دستور جس کا لکھا ہوا ہے جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے پھر اگر آپ نے ایک لبرل پاکستان بنانا ہے تو, تو اس موقع پر ہمیں ایک تو یہ کہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے دوسرا ہماری ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے قوانین غیر اسلامی ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم کیے جائیں گے باقاعدہ ان کو ختم کیا جائے گا اس کے لیے ہم عوام الناس کو چاہیے کہ اپنی پیٹیشنز اور رٹ دائر کریں عدالتوں کے اندر قوانین کے بارے میں سود کا قانون اس کی جب سماعت ہوتی ہے اس میں دلچسپی رہنی چاہیے وہ اس میں دلچسپی لیں اس کے اندر جائیں اس کیس کو سنیں اس میں اس میں ایسا ماحول پیدا کریں جس سے پتہ چلے کہ اگر کوئی قانون عدالت کے اندر اس پہ سماعت جاری ہے جس کا تعلق اسلامی قانون سازی سے کے ساتھ ہے تو پاکستانی عوام کو اس کے اندر دلچسپی ہے پاکستانی عوام اس کے پیچھے کھڑی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ سود ختم ہو اس ملک سے وہ چاہتی ہے دیگر قوانین اسلامائز ہوں اللہ جلشانوں ہمیں وہ دن دکھائے اور وہ سورج نکلے اس ملک کے اوپر کہ وہ سورج طلوع ہو کہ جب اس ملک کا نظام اسلام کے سانچے کے اندر ڈھل چکا ہو انصاف کا بول بالا ہو جس نام پر ہم نے اللہ سے وعدہ کر کے یہ ملک لیا تھا ہم اس عہد کو پورا کرنے کے اندر کامیاب ہوں واقف الحمد الحمدللہ رب العلم